جو درخت تم نہیں کاٹے یا ان کی جڑوں پر کام چھوڑ دیے یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا اور اس لیے کہ فاسکوہے کو رسوا کرے